بجا رہے ہیں کومل جی ماشاء اللہ سبحان اللہ کیا عام طور پہ لوگ چڑی رکھب لگاتے ہیں تو میں تو سمجھتا ہوں بھائی جو نوری بجا لیا کریں تو وہ اچھا ہے سو یہ کا... بہرحال مجھے آپ کو انٹرویو کرنا ہے جی. اور میں آپ کے باجا بجانے میں اس قدر محب ہوا کہ وہ بات ہی بھول گئی مجھے بہرحال اب میرے لیے آپ کو انٹرویو کرنا بڑا مشکل ہے وجہ اس کی یہ ہے کہ آپ کی بہت سی باتوں سے میں واقف ہوں آپ کا میرا بہت مدت سے ساتھ رہا ہے اور جو کچھ آپ کے میرے کوئی اختلاف رائے ہے وہ بھی مدت سے رہا ہے بہرحال یہ میں جانتا ہوں کہ اور میں کیا سبھی جانتے ہیں کہ اس وقت ہمارے ملک میں موسیقی پر اگر کوئی مستند طور پہ کوئی گفتگو کر سکتا ہے تو وہ آپ ہی کر سکتے ہیں جناب صاحب میں نے خود سے اختساب کیا ہے اور میں تو بہت ہی ممنون ہوں آپ کا جو کچھ میں نے باتیں سے سنی ہیں ان کے لیے میں بہت اچھا سرگرنا رہا تھا اور آپ نے مجھے یوں سمجھے جیسے گھول کر پلا دی ہوں باتیں اور میں جب تک زندہ رہوں گا بدنامی کرنا ہے آپ کے نام کو ہے نہ میں نے اچھا قبلہ ذہانت نے وکالت تھی کوئی تیس برس جی آپ وہاں بتاؤں کہ میونسپل کمیٹی کے ممبر رہے کوئی تیس برس اور آپ اسلامیہ کالج کے وہاں کے وہ رہے صدر رہے جی اور خدا معلوم کیا کیا تھی آپ نے جی یہ موسیقی جو ہے یہ آپ نے بھیا گنپت راؤ سے بھی سیکھی جی اور محمد علی خان صاحب سینیے سے بھی سیکھی جی آپ نے جی تو محمد علی خان صاحب سینیے سے اور ان ل... ان سے سینیے صاحب سے محمد علی خان بڑے محمد علی خان سینیے سے تو کوئی دو تین برس موقع مجھے ملا وہیوں کہ پور میں رہتے تھے جی اور نواب رام کے استاد تھے وہ ان کو بہت مانتے تھے کون hmm. سے نواب حامد علی خان حامد علی جی تو میں ان کے شوق میں اور ان سے سیکھنے کے شوق میں رام جا کے رہا میں نے مکان دیا اور لے کے رہا اپنے گھر تو میں نے اپنے باپ سے کہہ دیا کہ میں پڑھنے کے لیے جا رہا ہوں لیکن ان کو بھی تو ذوق تھا بہت ذوق تھا اچھا لیکن یہ وہ نہیں چاہتے تھے کہ میں پڑھائی وڑھائی چھوڑ کے بالکل خالی موسیقی ہو کے رہ جاؤں لیکن میں نے میں ٹیلنٹڈ تھا بچپنے سے میں جب چھوٹا سا تھا تو میں تبلا جایا کرتا تھا دو تین برس کا جب تھا تو لوگ میرا تماشا دیکھا کرتے تھے اور ان کے یہاں ایک ارباب نشاط موسیقی کا جمع رہتا تھا میرے والد کو یہ شوق تھا کہ جو کوئی گویا آیا انہوں نے سنا انہوں نے اس کی سروسز ریٹین کر لی اور باہر دیوار خانے میں چار پائیاں بچھی ہوئی ہیں اس کہیں کوئی استاد فن لیٹا ہے کہیں کہیں کوئی سو رہا ہے گھر سے کھانا پک کے منو آیا کرتا تھا ان لوگوں کے میری والدہ تنگ ہوتی تھی کہ یہ برایت ہر وقت رہتی ہے ان کا انتظام کرنا لیکن وہ اور کوئی کام نہیں سوائے تبلا ان کو آتا تھا ہارمونیم آپ کے ہارمونی مولوی آپ کے ساتھ بھی تو مولوی میں خاندانی مولوی ہوں جی ہاں مولوی کلامت اللہ جی ان کی بنی ہوئی چیزیں اور ستار کی نغمے اور ترانے بندے ہوئے جو شہر میں گائے جاتے ہیں گانے والے ہیں وہ مشہور اس میں چلے آ رہے ہیں آپ کا تعلق تو تعلقی خاندان سے ہے میں خاندان سے تو وہ بلبن کے زمانے میں غالباً آئے تھے جہاں آپ کے مور سے آ رہا ہے تو ان کا تو ابھی تک ارس وغیرہ ہوتا ہے عرس ہوتا ہے بڑے عقیدت مند ان کے لوگ ہیں جی یہ موسیقی کا شوق یوں سمجھیے کہ آپ کو بزرگوں سے ملا ہے کیونکہ وہ نواب لوگ تو کچھ جانتے تھے تو آپ نے تو اپنی ساری نبابی اسی میں ختم کر دی میں کیا رکھا ہے اصلی چیز ہے چار دن کی زندگی ہوتی ہے ختم ہو جاتی ہے میں تو اچھا موسیقی مجھے معلوم ہے کہ آپ نے موسیقی پر کتابیں بھی لکھی ہیں اور ایک مخیر ادارے کی عانت سے میں کوشش کر رہا ہوں کہ وہ کتابیں آپ کی چھپ جائیں اور یقیناً جب وہ کتابیں چھپیں گی میں نے میری نظر سے گزری ہیں تو وہ بہت بڑا کارنامہ ہوگا ایک ان کتابوں کو لکھنے میں اور ان کی تدمیم کرنے میں آپ کو کتنا عرصہ لگا صاحب کم سے کم تیس پینتیس چالیس برس چالیس برس کا غریب ہاں اس کے لیے میں جگہ و جگہ گایا <laughs> میں نے تراش کیا استادوں کی خدمت کی استادوں کو رکھا ان سے پوچھا گچھا وہ تو با ایک راگ بتانے میں بڑے سے بڑے آدمی سے چلنے بھروا لیتے ہیں وہ بجا تب جا کے ایک راگ بتاتے ہیں اور خصوصیت یہ ہے کہ بھتیجے سے چھپا لیں گے بیٹے کو بتا دیں گے ارے وہ یہ نہیں چاہتے کہ ہمارا یہ جو خصوصیت اس کی ہے جو یہ موسیقی کا ایک امتیاز فلاں واقع جاننے سے ہم کو معلوم ہوتا ہے ہم کسی کو کیوں بتائیں بات یہ ہے کہ موسیقی کے آروئی امروئی جاننے سے یا چیز کے یاد کر لینے سے آ, تو وہ موسیقی تو نہیں آتی وہ تو پھر اپنی اختراع ہوتی ہے گھنٹہ بھر بیٹھ کے ایک چیز کو گانا ہے جی تو جب آپ یہ اس بات کا اقرار کرتے ہیں کہ ایک چیز کو گھنٹہ ڈیڑھ گھنٹہ انسان بیٹھ کے گاتا ہے جی تو اس میں پرموٹیشن کمبینیشن بولاتے ہیں جی ان پرموٹیشن کمبنیشن کا انحصار کس چیز پر ہوتا ہے صاحب اصل جو ہم لوگوں کی اس چھائی کی دنیا کے لیے میں تو اب पिछली پچھلی چھائی میں کو گیا جو موجودہ لوگ جو ہیں یہ تو کچھ بھی نہیں جانتے اسی کی مطلب. لیکن میرے زمانے میں جب سے میں نے اور سوالا تو یہ اصول سوچا کہ دھل پتے جو ہیں یہ مستلد راگوں کی چورتیں ہیں اور وہ پرانے زمانے میں جس زمانے میں شاہی لوگ قدر کرتے تھے موسیقی کی اور راگوں کے صحیح ہونے کی جو اس زمانے سے چلی آ رہی ہیں بس اگر کوئی لنک مل سکتا ہے کسی راگ کے سمجھنے کے لیے تو اگر کوئی شخص اتنی سمجھ رکھتا ہے کہ دھرپتوں کو دیکھ کے ان سے عکس کرے کہ یہ رات کی چلک کس طرح کی ہے اور اس کی آروہی کیا ہے امروئی کیا ہے بولنا وہ تو امروئی، آروہی خود بھی کچھ نہیں جانتے آروہی امروہی کچھ ہے اور وہ تانے کہہ رہا ہے، تان میں جنہیں کیا کہ, کیا کہہ رہے سامعین سامین جب خود ہی نہیں جانتے تو وہ کیا سمجھ سکتے ہیں کیا گرفت کر سکتے ہیں اگر ایک سو سو کی ایک تان کہہ دی بتائیے سامعین میں کس میں اتنی ہمت ہے کہ وہ بتا دے کہ کس آڈر سے اور کون کون سا راخ نے اس میں لگائے کون سا اترا کا چاہا تھا ہاں یہ ضرور ہے کہ اگر سامعین میں کوئی صاحب قابل ہیں کہ وہ خود بھی اس راغ کو جانتے ہیں اور انہیں بہت شغف حاصل ہے اور بہت زیادہ انہوں نے اس میں دلچسپی لی ہے تو ممکن ہے کچھ ان کی شد سمجھ میں آ جائے ورنہ یہ تو یہ سمجھیے کہ یہ لوگ رٹی ہوئی جو ان کے باپ نے ان کو رٹا دی ہیں چیزیں وہ اس کو گائے جاتے ہیں گھر کے لوگ جن کے کہ یہاں وہ استائیں سکھائی جاتی ہیں ان کے گھر کے لوگ تنگ آ جاتے ہیں اس کے رپیٹیشن پر رپیٹیشن پر لیکن وہ چیزیں گائے جاتی ہیں وہ ایک قصہ مشہور ہے چاند خان کا کہ چاند خان ایک اپنے لڑکے کو استائی سکھا رہے تھے آست سکھانے کے بعد بارہ برس تک صاحب وہی آستھائی انہوں نے گنوائی بارہ برس, برس تک تمبورا کھولا اور آ کرو گھنٹوں تو وہ ان سے آ کرواتے تھے اور یہ کرواتے تھے کہ سروں کی وائبریشن صحیح ہو سانس صحیح ہو یہ ہو کرنے کے بعد پھر چیز کہلواتے تھے اور چیز بارہ برس تک انہوں نے کروائی تو ایک مرتبہ وہ کہیں گئے ہوئے تھے چانداں ان کی بیوی بیٹھی ہوئی تھی انہوں نے کہا لڑکے تو کہا بیٹے اپنا کام کرو تمہارے باپ آتے ہوں گے اس کا کام شروع کرو انہوں نے وہی اپنی جو آست کر دی اور ان کا کلیجہ پک گیا تھا ان کی ماں کا انہوں نے کہا ارے کم بخت کچھ کو اتنی برسیں ہو گئی اسی چیز کا کان پک گئے ہیں انہوں نے یہ کہہ کے اس پہ چپک مارا لڑکے کے اور کچھ نہیں کہا جانتا ہے اتنے میں چاند صاحب چاند خان صاحب نے آنے کے بعد کہا کہ وہ بچہ رو رہا تھا چپت کی وجہ سے تو انہوں نے کہا کہ یہ کیا کیوں؟ کیوں میرے بیٹے کو کیوں مارا؟ بولے میں نے اس وجہ سے مارا کہ بارہ برس تک ہو گیا اسی سے آگے کوئی انترا نہیں شروع ہوتا انہوں نے کہا بیوی میں انترا تو شروع کرا دوں گا لیکن تم نے گانے کے اثر کی پرواہ نہیں کی تم نے یہ پرواہ کی کہ چیز سنا دیں چاہے سر کے اندر وہ ابھی جو بات میں ٹٹولتا ہوں وہ بات نہیں آئی ہے وہ بات پیدا نہیں ہوئی ہے جس سے کہ سامعین بے ہوش ہو جاتے ہیں وہ بات کی میں ابھی قطر ہے تو میں جلدی کہہ دیے لے میں سنائی دیتا ہوں چنانچہ انہوں نے انترہ انترہ شروع کرا دیا تو اس زمانے میں اتنی آپ ہاں کی جگہ میں قطر ہوتا ہے آپ کا یہ, یہ کن چاند خان صاحب کا ذکر کر رہے ہیں کون سے چاند خان چاند خان، سورج خان، دو گویے بڑے اچھا وہ ہاں اچھا قبلہ بات یہ ہے کہ میں کچھ ابتدائی باتیں پوچھنا چاہتا تھا آپ آ گئے دھرپت کے اوپر لیکن جب دھرپت کے اوپر آئی ہیں تو ایک چیز عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ عام طور پہ ہم نے دیکھا ہے کہ دھرپتیں جو ہیں وہ یا تو دھمار میں ہیں جی اور یا اس میں دس ماتر میں, میں ہیں جی اور یا چوتالے میں ہے جی بارہ ماترے میں جی یہ ہم نے کبھی نہیں دیکھا کوئی دھرپد جب ہوں کہ ایک دو سنے ہوں کبھی جو سولہ ماتر میں ہوتے ہیں تین تال کے ہوتے ہیں, ہوتے ہیں لیکن بہت کم کم اس کا باعث کیا ہے اس کا باعث دراصل یہ ہے سب سے زیادہ اس میں مشکل پیش آتی ہے بارہ ماترے سے شروع کرتے ہیں بارہ ماترے میں یہ ہوتا ہے کہ اس کی چلک کرنے میں تین ماتروں کے ٹکڑے بھی کھپتے ہیں اس میں آ کر بارہ میں اور چار کے بھی مطلب یہ کہ ایک دو تین چار ایک دو تین چار ایک دو تین کھپ جائے گا اور ایک دو تین ایک دو تین اس میں یہ بھی تو ہو جائے گا کہ مثلاً ایک دو ایک دو ایک دو ایک دو تین ایک دو تین ہو جائے گا تو اس میں لکی زیادہ چلتی ہے ہندوستانی hmm. موسیقی میں چیز کے اصلی بوروں کے اوپر اتنا زیادہ فورس نہیں ہے جتنا کہ اس کی امپرووائزیشن وہ جو گویا اس میں करता پیدا کرتا ہے اور کمپوز کرتا جاتا ہے اور پھر اس میں آ کے ملاتا ہے اس کے اندر چالے چلتا ہے مطلب یہ ہے کہ پرانے میں قاعدہ یہ تھا کہ پخاڑ जी بیٹھا سامنے کو انہوں نے دھوپ شروع کی ہام دھم دھم شروع کرنے کے بعد بس وہ کہہ رہے ہیں وہ بول کہہ رہے ہیں تو طولی نکالتا ہے اور تولیہ کوئی چال چلتا ہے تو وہ گویا جو ہے وہ وہی تان کو اس کو پیس دینے کے بعد وہیں پہ آتا ہے انہوں نے کوئی کیا نکالا یا کوئی چال چڑھی چلنے کے بعد جو بولوں کے کیے بہت گنی لوگ تھے ان کا بھی طریقہ یہی تھا جب کسی دروپتی کے ساتھ بیٹھتے تھے تو یہی کرتے تھے لیکن قبلا آپ نے کہا کہ بارہ ماترے میں یہ چالیں ہیں ایک دو تین ایک دو تین چار وغیرہ لیکن جہاں تک میں نے دیکھا ہے یہاں تو یہ چالیں ختم ہو گئی بارہ ماترے کی چالیں لیکن سولہ ماترے میں تو زیادہ گنجائش ہے مثلاً سولہ ماترے میں ایک دو تین چار ایک دو تین چار ایک دو تین چار ایک تو آپ نے کر دیا لیکن یہ بھی تو کر سکتے ہیں آپ کے ایک دو تین چار پانچ ایک دو تین ایک دو تین چار پانچ ایک دو تین ہاں اچھا اس طرح بھی کر سکتے ہیں آپ اور بھی اس میں بہت ہی اگر کیجئے گا تو اس کا اصول جو ہے وہ بگڑ جائے گا دلپکہ. وجہ ہے لیکن آپ نے یہ فرمایا کہ تین تال میں یہ گنجائش ہے تو میں یہ کہتا ہوں بحث تال کے تین تال میں بھی تو اتنی گنجائشیں ہیں کہ میرے خیال میں اور کسی میں بھی نہیں ہے تین تال میں زیادہ آپ بڑھئے گا تو وہ کہلوا آ کے مل جائے گا وہ چوتالے میں بڑھے گا تو دادرا بن جائے گا جی چوتالے میں بڑھئے گا تو دادرا بن جائے گا یہ کہیں گے تین تال کے اندر کی تالے چلیں گے دیوہی چالے چلیں گے خالی تھوڑی چلیں گے دیوہی چلیں گے پھر اس کا اڈا کر کے پانی چلیں گے اس کے بعد اس میں تو اور اڈھا اس کا کر دیں گے پھر اس کا حساب لگائیے اور جب تک کہ آپ خود ریاضی نہیں ہیں اور اس میں دلچسپی نہیں لیتے ہیں تو اس میں تو گنجائشیں پیدا ہوتی ہیں اچھا مجھے ذاتی طور پر جھمرا بہت پسند ہے جی اور شاید اس لیے بھی پسند ہے کہ حضرت خطروں کی یاد ہے اور بھی लेकिन سی تالے ہیں لیکن یہ جھمرا جو ہے چودہ ماترے کا یہ مجھے بہت پسند ہے اس تال میں کوئی درپت میری نظر سے نہیں گزرا جھومرے بہترے دمار میں ہوگا سر جھمرے میں جھومرے میں تو درپت اکتر ہوتی جمرے میں میں نے دیکھا نہیں کوئی کہیں آپ کی کتاب میں ہے میں دیکھوں گا یاد ہے آپ کو اس کے بول وہ اگر بجا دیں باغی پہ تو دیکھیے ترکیب یہ ہے جمرے کی پہچان تو یہی ہوگی نا ایک دو تین ایک دو تین چار ایک دو تین ایک دو تین یہی ہے نا ایک دو ایک دو تین دو ایک دو تین جو ہے قبلہ جھومرہ؟ ہاں ٹھیک ہے معاف کیجئے جی جی میں اس کی طرف دیکھیے تو آپ کتنے ذہین آدمی ہیں آپ کی یاد داشت نہ بڈا ہو گیا ہوں ہاں جھومرہ میں ٹھیک ہے تو یہ جھومڑا جو ہے یہ اس میں تو یہی اکثر رہا وہ شاید آپ کو ہومار کے اوپر آ گئے میں اس پر آ گیا کا یہ تو جی اب دیکھیے آپ کو جھپتا لایا اور میں ٹٹول رہا تھا کہ مجھے جھپ میں یاد آ رہا تھا لاس آف مووڈ یا ہم اس کے علاوہ جھپتا ہوتا ذکر شروع ہوا ہے تو میں نے ایک دفعہ ایک آپ سے ایک اور وہ دھر جی دھن نا کا تھا ماترے میں وہ اگر آپ کو یاد اور سنائیے کیونکہ بہت کم دھر پر لوگ اس میں گاتے ہیں میں اس میں بازی بازار آپ کو زحمت ہوگی تب بھی کے کے جی خمودی خمودی خمودی جی جی بہرحال ابتدا سے کریں ہم بہت دور پہنچ گئے دی دی میں آپ سے یہ گزارش کرنے لگا کہ شر تو معلوم ہے کہ فیتا کو نے وہ تار باندھا اور مدھم جو ہے شدھ مدھم جی یعنی اتری مدھم جی جی اس کو شدھ مدھم غالباً اس لیے کہتے ہیں کہ جب آپ ایک تار کو آدھا کر لیں جی تو اس کا سول دا نہیں ہوتا جی یعنی اگر ہنڈریڈ فریکوینسی ہے جی تو دو ہنڈریڈ دو سو نہیں ہو جاتی جی جی بلکہ وہ مدھم بن جاتا ہے جی صحیح ہے نا کیونکہ اگر سا را پا گا اب اس میں چار اگر لے لیں گے تو سا مدم آ جائے گا ہوگی یہ تعداد کے متعلق مجھے کوئی تفصیل کے ساتھ میں آپ کی کوئی مدد نہیں کر سکتا یہ تو اس میں لکھی ہوئی ہے ممکن ہے کوئی تفاوت ہو جائے کسی قسم کا ہو یہ تو اس میں کتاب جو میں نے موسیقی हुँ. علم موسیقی یہ کتاب لکھی ہے اس میں درج کر دی ہے اچھا قبل وہ आ, میجر اسکیل یعنی بلاول جی جی اس میں سارے سور چڑھے ہیں ایک مدم اترا ہے جی یہی پہلا اسکیل تھا جو دریافت ہوا ہے سب سے پہلا اسکیل یہی تھا اس سے پہلے تو سو سور پنچم او اچھا یہی ہوگا پھر اس میں اور ایک سرخ ایجاد ہوا یہ رفتہ رفتہ صدیوں میں جا کے سر ایجاد ہوتے گئے ہیں اور پھر رفتہ رفتہ بڑھتے بڑھتے رفتہ رفتہ میجر اسکیل تک मेजर پھر میجر اسکیل پہ لوگ یہ سمجھ گئے کہ اور کوئی راگ نہیں ہے بس سب تک نہیں ہے بس یہی استھان ہے یہی بلاول ہے یہی بلاول ہے اور اسی پہ تمام دنیا کی چیزیں مندی یہی چلی پھر یہ تو بہت برسوں کے بعد پیدا ہوا ہے کہ اور سر بھی ہیں اور ساری دنیا نے بھی اس کو میں یہ نہیں کہہ سکتا میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ سارے ہندوستان نے لیڈ کیا ہے اس معاملے میں ساری دنیا کو یہ تو اپنے اپنے راگ اپنی اپنی ڈھفلی سبھی بجایا کرتے ہیں لیکن میں اتنا ضرور سمجھتا ہوں یونانی لوگ اس معاملے میں دماغی معاملے معاملات میں سب سے آگے رہے ہیں اور جہاں انہوں نے اور بہت سی کی ہیں اس کے ساتھ میں ضرور موسیقی میں بھی انہیں کو سبق حاصل ہوگی یہ تو ظاہر بات ہے کہ اربوں نے اچھا قبل یہ بلاول ٹھاٹ کے بعد جی مصنف دیکھیے عام طور پر کتنی مشہور چیز ہے مہربانی جی اور اس میں سبھی سر اترے ہیں جی تو آپ کے خیال میں یہ بیروی جو ہے یہ بلاول کے بعد کی یاد ہے यकीन, यकीन, اچھا جی تو گویا جس میں بھی اترے سر لگے ہیں جی وہ سب کی بات کی یاد ہے یا جس میں بھی چڑھی مددب لگی ہے سوائے مدھم کی اتری ہوئی مدھم کے جس کو شدھ مدھم کہتے ہیں اور وہ غلطی تک چلی جاتی ہے حالانکہ مدھم کی بجائے تیور مدھم ہونا چاہیے کی کی کیوں؟ تو کی سے میری مراد نہیں ہے میری مراد یہ ہے کہ سارے گاما پالا نیسا میں اصلی آپ چاہیں تو میں تو سمجھتا ہوں رات دو ہے ایک تو بہروئی جس میں سب اترے ہیں سوائے خرجے پنچم کے یا یہ کہ ایمن کلیا سب سر تیور ہیں اس کو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ ایک, ایک راگ کی صورت ہے اور یہ بنیاد ہے اور راگوں کی ہر ایک کے متعلق لیکن اب وہ تو پرانے زمانے میں جو پھیل گئی بات جو پروپیگنڈا پھیل گیا وہ پھیل گیا لیکن قبلہ یہ تو میں نے تسلیم کیا کہ اگر سب اترے سر ہیں جی بنیادی بات ہوئی جی یا سب چڑھے سر ہیں جی بنیادی بات ہوئی جی لیکن بلاول کو جب آپ قرار دیتے ہیں بنیادی ایک تھاٹ تو اس میں ایک سر اترا ہے باقی سر سب چڑھے ہیں جی اس کو بنیادی حیثیت کیوں کر حاصل ہو گئی بنیادی حیثیت صرف اس وجہ سے حاصل ہو گئی کہ سروں کو جو دریافت کیا گیا اس میں ان تاروں کے وہ جو انہوں نے لگائے تھے جی اس کی گروفت میں شدھ مدم آ گئی اچھا اب جب وہ آ گئی تو انہوں نے اس کو شامل کر دی اور وہ ایک میتھمیٹیکلی ایک خاص پوائنٹ پر آ رکی اس لیے اس تار کا ٹکڑے کرنا حساب بانٹنا سہل ہو گیا لہٰذا وہ اسی پہ چل پڑے دوسرے یہ کہ آپ تیور لگانا ذرا سرگم کریے تو ذرا مشکل معلوم ہوتا ہے اس میں آپ سرگم کرنے بیٹھیے سارے آپ ساما, اچھا. ساما شدم شد تو بہت سارے لگا لیں گے وہ جو آپ جو ساما چڑھی مدم لگائیے تو لیکن ایک دفعہ جب شروع ہو جائیں مثلاً گانے لگی जी. تو پھر تو کوئی دقت نہیں رہتی نہیں تو رہتی ہے لیکن بہت سے سروں کو کی سنگت کرنے میں مدم کے پڑتی جاتے پنچم بیچوں چھوڑا تو اس میں تو بیس بنے ہیں ذرا زیادہ عبور سروں پہ رکھنے کی ضرورت پڑتی ہے اور یہ جو آپ نے شروع کر دیا ایمن کا قصہ تو میں آپ سے غیر کروں کیا آپ عام طور پہ ہم نے آج کل بھائیوں سے یہ سنا ہے کہ ایمن اور چیز ہے اور ایمن کلیان اور چیز ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ ایمن کلیا میں سوائے اس کے کہ اتری مدھم کبھی کبھی لوٹتے وقت لگا دی جائے جی اس میں اور ایمن میں کوئی فرق نہیں ہے جی اور ایمن میں جس کو آپ ایمن کہتے ہیں اور اس میں اگر کبھی اتری مدھم لگ جائے تو کوئی حرج نہیں ہے اس میں بلکہ خوبصورتی پیدا ہو جاتی ہے بے شک کی کمی کے ساتھ لگائی جائے جی صحیح جی ہے ہی نہیں جی تو پھر سوائے اس کے کہ کبھی کبھی ایمن میں اتری مدھم لگا دی جائے جی ایمن میں اور ایمن کنجان میں تو کچھ خاص فرق نہ ہوا صاحب بات دراصل یہ ہے کہ کچھ تقدس بھی بہت اپنا حصہ رکھتا ہے دنیا کے رہن سہن میں باجا میر خسرو حضرت میر خسرو جو تھے وہ علاوہ بڑے انٹیلیجنٹ آدمی کے ہونے کے جیسے آپ ہیں انٹیلیجنٹ آتا ماشا थोरी ماشا थोरी <laughs> <کرنا کی> جی <laughs> تو وہ انٹیلیجنٹ ہونے کے لیے خالی موسیقی کے لیے نہیں تھے شاعری کے لیے بھی تھے تملے کے لیے بھی تھے اور بہت سی دنیا میں فنے <سؤال> فقیری میں بھی سبحان اللہ اور بزرگوں کی خدمت کرنے میں بھی سب کچھ تھے اس لیے ان کی ان کا پروپگنڈا دنیا میں ایسا ہو گیا تھا کہ ان کے بڑے مرید ہو گئے تھے وہ ایک قسم کے خلیفہ ہو گئے تھے حضرت نظام الدین اولیا رحمۃ اللہ, <سؤال> اللہ کے تو انہوں نے ایمن کلیان کو سننے کے بعد یہ ان کے ذہن میں یہ بات پیدا ہوئی کہ اس میں اگر شد مدنم لگائی جاتی ہے کبھی کبھی اچھی معلوم ہوتی. بڑی محبت تھی اور وہ بلاول سے شروع ہوئی میرا خیال دلوقتي ہے. دلوقتي اور چنانچہ مسلم پوربی میں بھی اتری مدم تو ان کو کچھ شوق تھا اچھا بہرحال آئیے وہ پھر وہ کچھ چونکہ ایمن کلیان یہ کہا کہ کلیانوں میں شامل ہے یہ ایمن کلیان ہے یمن کا کچھ اس میں نام شامل ہے تو کچھ لوگوں نے اس کو تبرکہ سمجھ کے اپنا لیا اور جب یہ زیادہ پاپولر ہو گئی اور ہر شخص کے اگر ہو گئی تو ایک چیز جو دوسری اس کے تقابل میں گائی جاتی تھی گویا خالی ایمن جناب اس کی پاپولرٹی کم ہو گئی میں نے جو ایمن ہے وہ بھی چیز دیکھی ہے اور میرا خیال ہے آپ کی کتاب میں بھی ہے ایمن ایمن تو بچوں کا کھیل معلوم ہوتا ہے سیدھے سیدھے چلے جاتے ہیں لیکن جو ایمن امیر خسرو کی ایجاد ہے جو گاتے ہیں ہم لوگ ایمن اس میں انہوں نے یہ کمال کیا ہے کہ سب چور جو ہیں ان کے وہ وقر ہو کے آتے ہیں وقر ہو کے آتے ہیں اور خاص قائم ہوتی ہے اس میں کچھ بعض موقع پہ پوریا کا سا پوریا تھا جنجا وہ تو پنچم چھوڑ دیں گے پنچم چھوڑ نہ جائیں گے تو یہ شکل تو پوریا کی شکایت ہے کہ اگر یہاں چاشنی دی جاتی اور چاشنی دینے کے بعد پھر اتری مدم لگائی جاتی ہے تو وہ ایک اپنا ایک لطف دوا کرتی ہے تو یہ کچھ ان کے میر خسرو کے موجود ہونے کی ہے جس سے ان کے تقدس کا بھی اثر ہے عقیدت مندوں نے اس کو اسی طرح سے پھیلا دیا اب وہ پھیل گئی اصل میں راگ کیا چیز ہے سارے گاواں کا وہ بنا لیجیے کھانے کا نقشہ اور نقشے کے بارے میں ایک سر کو چھوڑتے جائیے ایک سور کو چھوڑتے جائیے ایک ایک بڑھا لیجئے دو کو برابر کر لے لیجیے اور کہنے لگیے کہ یہ راگ ہو گیا لیکن درزل راگ کے لیے ضرورت یہ ہے کہ وہ دل پسند کرے اور قلب میں اس سے کسی قسم کی کیفیت پیدا ہو جب تک کہ وہ نہیں ہوتی ہے وہ راگ نہیں ہے یہ جا... داخلی چیز ہوئی نا صاحب اب فرض کیجئے کہ آپ کا ایک راگ ہے وہ کسی مغربی ممالک کے لوگوں کو اتنا متاثر نہیں کرتا جتنا آپ کو کرتا ہے جی آ, تو اس میں کچھ داخلی معاملہ بھی ہے کچھ صرف خارجی تو نہیں ہے نا اس میں چاہے کتنی بڑے مثلا آپ کتنے بڑے موسیقیدان ہیں آپ کے قلب کو میرا خیال ہے کہ بیٹھو گن کی سمفنی اس قدر متاثر نہیں کرتی جتنا آ, یورپ کے میوزیشینس کو کرتی ہے جا? کیا باعث ہے اس کا آپ بھی فرما دیجیے اس کا باعث یہ ہے کہ اب جیسے کہ دیکھیے آدمی کا سب کانشیس دنیا میں بہت کام کرتا ہے اگر ناک بیٹھی ہوئی ہو تو وہ ان کو اچھا لگتا ہے بجا ہم لوگوں کو کھڑی ناک اچھی معلوم ہوتی ہے اسی طریقے سے بہرحال اسی طریقے سے گانے میں بھی ہے کہ جن جن की کی سنگتے جن جن سروں کی گاتے میں हैं ہیں بہت سے سر ایسے ہیں ان کی سنگتے ممنو आप محمد محمد جیسے کہ آپ سا نی نی دھام دھا پا اس طرح سے سروں کو ملاتے ہوئے آئیے گا بارہ بارہ سروں کی تان لیتے ہیں تو وہ قبلہ آپ نے جن گویوں کو سنا ہے اور جن بجوئیوں کو دیکھا ہے وہ تو اب خواب و خیال ہو گئے لیکن ذرا ان کے متعلق کچھ بتائیے تو صحیح ان کے اسماعی گرامی پہلے بتائیے محمد علی خان کو تو سنا ہوگا چھپن صاحب کو سنا آپ نے بجا کرتے تھے اور رکھتے تھے. کوئی اچھا نہیں تھے وہ گانے والے نہیں تھے اچھا وہ تو ایک شوقین مگر ان کے نام کی بہت سی درپتیں ان کے نام کی کیا کہیں انہوں نے ایجاد تھوڑی کی ہے وہ اچھا وہ بھی شاگرد تھے محمد علی خان کے اچھا اچھا درپت مطلب یہ ہے کہ ایک قسم کی جس وقت کے پبلک میں کسی دھوپت کا دے دینے کے مانی ہے کہ گویا ہی استفادے کے لیے ورنہ تو یہ ایک چیز ہے کہ ہے کہ ہم چپائے ہوئے ہم دیتے ہی نہیں آپ ایک سے ایک کو نہیں دیتے اچھا وہ جن لوگوں کو آپ نے سنا ہے محمد علی خان صاحب تھے تو اس زمانے میں رامپور میں محمد علی خان کے زمانے میں اور کون کون تھے اردوانے میں مشتاق حسین خان تھے مشتاق حسین کو اچھا گاتے تھے اچھا گاتے تھے ان کی آواز آپ چھوٹی سریلی تھی دوسرے اکار اچھا تھا تان اچھی کہتے تھے جہاں جہاں جانا آنا تنہا چننا خاص طور پہ آروہی کی تان کی وہ دراصل رامپور کے رہنے والے نہیں تھے لوگ سمجھتے ہیں کہ وہ رامپور کے تھے وہ تو ہیں بدایوں کے رہنے والے آپ کے یہاں کے صاحب آپ اتنے پرانے بدام کے رہنے والے آپ بھی بدایوں کہتے ہیں یہ تو سمجھ میں نہیں آئے سر دراصل تو بداؤں ہے نا ہے اور پرانے زمانے میں بداون بھی کہتے تھے پہلے بداون سلام پہلے زمانے میں ہاں ہاں پھر اس کے بعد بدائو ہوا پھر اب مشہور شاگرد اصل میں عنایت حسین حسین خان کون ان کے خصوص تھے اور ان کے کنویدار کے تھے اور ان کے برابر شاہ ایک قصبہ ہے پہلے وہ ضلع بھی رہ چکا ہے اس میں تمام شرفا لوگ رہتے تھے اور رئیس لوگ رہتے تھے اور اب بھی اب کیا تو ہاں وہ عنایت حسین خان صاحب گوئیے تھے گوئیے تھے بڑے عمدہ گویئے تھے وہ احمد وہ کون گویے تھے باہر ان کے وہ ان کے شاگرد تھے ان کے داماد بھی تھے یہ معلوم ہوتا تھا وہ جیسا جاتے تھے کہ یہ آپ گئے سر سے ایسی اڑبندگی اور ٹیڑی چالیں چلتے تھے کہ معلوم किसी کہ کسی گویے کا کام نہیں ہے کہ یہ اس کو سنبھال سکے یا اس چال کو لیکن صاحب اتنی عمدگی سے وہ اس چال کو واہ واہ سنبھالتے تھے کچھ کہ صاحب ان کے بہت سے ریکارڈ تھے ضائع ہو گئے اور شکر ہے کہ آپ کچھ ریکارڈ ان کے جمع کر لیے پرائیویٹ لوگوں نے کسی کمپنی نے ان کو شائع نہیں کیا نہ کچھ اور وہ تو آ, ہمارے پاکستان ریڈیو سے گاتے رہے ہیں استاد مشتاق علی خان بھی اور مج... یہ اپنے عاشق علی خان صاحب بھی اور اور بدے خان صاحب بھی جی یہ گاتے رہے ہیں یہاں جی اچھا بہرحال تو وہاں صرف فیاض خان کے ساتھ تو آپ کی بڑی صحبتیں رہی بڑے میرے یہاں گھر آ کے ٹھہرا کرتے تھے پندرہ پندرہ دن دو دو سو روپے کی شراب پی جاتے تھے ارے بھائی دل <laughs> آتا تھا حسن خان آتے ہیں تو وہ بھی میری یہاں ٹھہرتے تھے برابر پندرہ پندرہ ایک تھی مشافہ وہ کن کی شاگرد تھی آگرہ میں ایک صاحب تھے سنا یہ ہے کہ کسی محفل میں گانا ہوا تھا تو था نے ان کو گوہر نے ان उनको طے گھر نے کیا کہا کہ ابھی تمہیں گانا نہیں آتا جہاں گانا نہیں آتا ابھی اصلاح نہیں ہو پیشہ کرو اپنا اس کو یہ بات ناگوار لگی اس نے آنے کے بعد گھر آنے کے بعد جو استاد جو تھے آگرے کے انجویا ان سے کہا کہ میں تو یہاں سے نہیں جاؤں گی جو گانا سکھائیے میں نہ کھاؤں گی نہ گی چنانچہ انہوں نے کہا کہ اگر بیٹی چیخنا چاہتی ہو تو رسی سے باندھ کے اپنے پائے سے بٹھا لوں گا اور دن رات چوبیس گھنٹے گانا گواؤں گا چنانچے کہتے ہیں کہ برسوں انہوں نے گانے کا اس کو کرایا اور سارے گاما کرائی خالی واہ اور پھر اس کے بعد جو سنایا ہے گانا تو گوہر بچکے رہ گئے گوہر تو پھر یہ کہا کرتی تھی کہ بھائی اب بھائی تو گویا ہو گئی ہیں ہم تو بھائی طارفہ ہیں ہم تو خوشرودی مراج کے لیے گانا گاتے ہیں وہ وہ تو جب گانے کو بیٹھتی تھی تو پہلے تو اورپچاری کرتی تھی اور راب چاری کرنے کے بعد پھر دھرپت گاتی تھی دھرپت کے بعد پھر دھمال گاتی تھی اور پھر خیال گاتی تھی آواز کو غلطاتی تھی کیا کہنے کیا مکمل گانا سکھایا ہے اور کیا مکمل اس کی صحیح آواز نہ اچھا حضور یہ بتائیے آپ سے باتیں کرنے میں خدا ودم کہاں کہاں بیگ جاتا ہوں مجھے بھی اپنا زمانہ یاد آتا ہے جب گھوؤں کو سنا تھا اور آپ ایک تو ہوکہ دے دیتے ہیں میں پھر شروع ہو جاتی ہے ہماری یاد کی کا سلسلہ اب پاکستان میں آپ ریڈیو پاکستان سے بھی وابستہ رہے بہت عرصہ ہو گیا آپ کو پاکستان میں رہتے ہوئے اور موسیقی کی خدمت کرتے رہے ہیں آپ یہ فرمائیے کہ آپ کے نزدیک اب ہمارا مستقبل کیا ہے موسیقی کا یہاں کلاسیکل میوزک کلاسیکل میوزک بات دراصل یہ ہے کہ میں یہاں جو دیکھتا ہوں हुँ. تو یہ دیکھتا ہوں کہ موسیقی شاعری میں تبدیل ہوتا جا رہا ہے oh. گانے میں دو چیزیں ہوتی ہیں جیسے کہ عیسیٰ علیہ سلام نے کہا کہ انسان دو چیزوں سے لب نہیں کر سکتا یا تو دنیا سے کر لے یا خدا سے کر لے جس وقت کے مقابلہ آ کے پڑھتا ہے ویسے تو آدمی دھوکے میں رہتا ہے کہ میں دونوں سے محبت کرتا ہوں خدا سے بھی اور دنیا سے بھی دونوں سے مجھے محبت ہے لیکن جس وقت مقابلہ آ کے پڑھتا ہے اللہ سے دور بھاگ جاتا ہے بندہ اور دوسری چیز جو مخالف چیز ہے اس کو اپنا لیتا ہے دنیا کو اپنا لیتا ہے تو اسی طریقے سے شاعری اور میوزک میں تضاد ہے یہ ایک دوسرے کی دشمن ہے اگر آپ نے شاعری میں دلچسپی لینا شروع کی تو میوزک کے سر جو ہے آپ کے ذہن میں نہیں آئیں گے آپ سوچتے ہیں کہ سن رہے ہیں لیکن جس طرح سے موسیقی کو سننا چاہیے آپ نہیں سن رہے ہیں اگر اگر آپ نے سو کی طرف کو توجہ دی تو اس کا ایک تو گواہ میں موجود ہوں کہ آج تک کبھی غزل جو میں نے گانے کو کبھی سنی کبھی غزل کا شعر سمجھ میں نہیں آیا کوئی کوئی نہیں لیکن قبلہ آپ کو عزت امیر خسرو کو مشہور خطہ یاد ہوگا مجھے تو اس وقت وہ ذہن سے اتر گیا ہے کہ متربے گفت خسرو روک ہے سخن اور اس نے کہ تم تو امیر خسرو سے ان نے کہا کہ بھائی شاعری واری تو تھی کہ شاعری کی بنا کے اوپر تم داد لے جاتے ہو گانا تو یہ ہے اب بتاؤ کہ ان دونوں کا وہ کیا ہوگا عقت کس طرح ہو جی تو اس خطے کا آخری شعر ہے کہ امیر خسرو فرماتے ہیں کہ گر کند مترب بسے ہاں ہاں ہوں ہوں در سرود چن سخن نبوت ہما مانی فرما دیتے نظم راہل نظم کو ایک دلہن سمجھو اور نغمہ کو اس کا زیور سمجھو لیکن دوسرے مصر میں آ کے اس کی نفی کر جاتی ہیں کہ گر عروس خوب بے زیور بہد یہاں اپنے ہی کرام کے متعلق یہ کہتے ہیں یا شعر کے متعلق یہ کہتے ہیں کہ اگر ایک خوبصورت عروض بغیر زیور کے ہو تو کوئی حرج نہیں ہے یہ حضرت عظم خسرو کے بہرحال تو یہ آپ یہ فرما رہے تھے کہ یہاں شاعری نے موسیقی کی جگہ لے لی ہے اس سے مراد آپ کی یہ ہے کہ الفاظ جو ہیں ان پر زیادہ توجہ دی جاتی ہے تو الفاظ کا کیا رتبہ ہے مثلا درپتوں میں بھی تو لفظ نہیں لفظ ہے لیکن سیکنڈری کر کے ان سے کام دیا جاتا ہے اچھا مطلب یہ ہے کہ وہ دوسرے لوگ ہیں ان کو دھرپت کے بول یاد بھی نہیں ہے یاد ہو جاتے ہیں یاد کر لیتے ہیں بات یہ ہے کہ گوؤں کی طرح کچھ بولے تو جب جیسے کہ الپچاری ہوتی ہے اس میں نہ تیرے نہ توم تانا نہ یوں کرتے ہیں کوئی کچھ کرتے ہیں تو آواز نکالنے کے لیے بھی تو کوئی ٹھکانا ہونا چاہیے اس کی غرض انہوں نے دھرپت اس میں قائم کر دیے ہیں کہیں کر دیے ہیں لیکن درض جو گویا ہوگا وہ درپت کے بول پہ کبھی نہیں جائے گا غزل لذا لیے وہ نہیں ہوتا یہ تو گانے کا سر کا لطف جو ہے وہ کھو جاتا ہے تو جو الفاظ کی طرف چلی جاتی جو الفاظ کی طرف اگر الفاظ کی طرف کو آپ بڑھے موسیقی ختم ہو جائے گا یہ کیا ہے یا وہ غلط فلاں کی ہے بول فلاں گے نتیجہ کیا ہوتا ہے چار دن میں اس کا ریکارڈ کا ریکارڈ جو ہے پھینکے ہم تم جو چلے ہم جھومتے ہمارے خانے سے جی نہیں کبھی نہیں پھینکیں گے کبھی نہیں پھینکیں گے کیا باعث ہے باعث گلے میں سر ہے ہاں تو یہ تو نہ کہیے کہ الفاظ پہ الفاظ کا استعمال جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہے کیونکہ یہ دادرے گائے گئے ہیں جی اور کے جان جاننے گئے ہیں جی اور زہرا بائی نے گئی ہیں جی وہ تو صاحب نقشے ہمارے دل پر نقش تو ہیں لیکن آپ اس کے مانی ہیں کہ آپ پورے طور کے اوپر مکمل طور پہ اپریشیٹ نہیں کرتے اگر آپ اس کا گانا سن کے اور صحیح گانا سننے کے بعد بے ہوش نہیں ہوتی ہے اس کی آواز سے خالی اب آپ یہ نہیں دیکھتے کہ ایک آپ شعر کہتے ہیں کہ میں بڑے में हूं موہن میں ہوں اور بڑے دکھ میں ہوں اس میں وہ مزہ نہیں ہوتا جس وقت और ایک بلکتی ہوئی آواز عورت یا مرد گاتا ہے اور روتا ہے حلو کے ساتھ میں روتا ہے اس سے جو آپ کے قلب پہ اثر ہوتی اس میں تو کوئی الفاظ نہیں ہوتے لیکن وہ اس کے مقابلے میں زیادہ ہے شعر کے مقابلے میں جو آواز کا لہجہ اثر رکھتا ہے وجہ ہے وہ الفاظ نہیں رکھتے ہیں الفاظ تو بہت دور چیز ہیں کھوجا ہے میں آپ سے متفق ہوں اور اگر عرض کرنے کی اجازت دیں تو عرض کروں گا کہ الفاظ کا دائرہ تو بہت محدود ہوتا ہے مثلا اگر پشتوں کے الفاظ ہیں تو وہ پشتوں تک محدود ہیں اور اگر پنجابی کے ہیں تو وہاں تک محدود جی ہیں اگر جرمنی کے ہیں تو وہ جرمن لوگوں تک جی محدود جی ہیں لیکن سروں کا حلقہ محدود نہیں ہے یہ بارہ سو تو سب جگہ ہے جی اس لیے اس کی طرح زیادہ توجہ دینا یقیناً موسیقی کے لیے ضروری ہے موسیقی سننے کے لیے الفاظ جی پر اتنا زور دینا تو جی میں اس کو تو آپ کے خیال میں اس وقت ہم الفاظ پہ زور دے رہے ہیں موسیقی پہ زور نہیں ہے دیکھیے جی ہمارے یہاں جی بھی یہ سات بہت سے آ گئے ہیں جی جی جو پہلے نہیں تھے یہی ہارمونیم بجا رہے تھے ایک سے پہلے تو یہ ساز آ گیا ہے میں تو اس کو مشین ہی کہوں گا ساز تو ذرا مشیر ہے کہنا اس تو یہ اب پیانو آ ہے وائلن آ ہے گٹار آ ہے کلیرنٹ آ گیا ہے وغیرہ وغیرہ بہت سے انگریزی ساز آ ہیں اور ان کی وجہ سے اب کچھ سر مقرر ہونے لگا ہے بس نے کہا کہ صاحب پہلے سفید سے گاؤ جی پہلے کالے سے گاؤ مقرر ہو گیا نا سر سا تو پہلے زمانے میں تو کوئی ہمارے پاس ہرمن تو تھا کہ ہم کہتے کہ پہلا سور یا پہلا کالا یا پہلا سرفید وغیرہ وہ جو تمورہ اپنے سر پہ سر کرتے صحیح ارس کر رہا وہیں سے ہم نے پنچم قائم کیا اور تمورہ سر کر لیا سور پنچم کے اوپر کرنا ہو تو اب اس کا اثر کیا پڑے گا موسیقی کے اوپر جب ہمارے سر مقید ہو گئے ہیں یہ مقید نہیں ہوئے ہیں بلکہ میرے زمانے میں بچپنے کے زمانے میں میں یہ دیکھتا تھا کہ جب کہ ہارمونیم کا بالکل ایسا رواج نہیں تھا بلکہ گویے اونچے گویے جو تھے وہ اس کو اس کی صورت دیکھنے میں بڑے لوگ بزرگ تو نہیں ہوں مگر میں تو اس کو سمجھتے تھے لیکن تو بات کیا ہے بات دراصل یہ ہے کہ اس کا سوریہ کالا سفید اس وجہ سے کہتے ہیں انہوں نے خرچ کیا آ کیا آ کہنے کے بعد اب ان کو یہ دیکھنا ہے کہ یہ راگ او, اوپر کی سب تک کی سور تک اور اس سے گندھا تک اور اس سے مدھم تک جائے گا تو ان کو یہ دیکھنا ہے کہ میں اور گانے بیٹھوں گا تو ایسا سر مقرر ہونا چاہیے کہ میں جس روز کے اوپر اس کا انتراک کہوں تم وہاں تک میری آواز پہنچ جائے تو ایک اے, سر مقرر کرنے کے لیے ان کو سورت کے لیے پہلے زمانے میں ہارمونیم نہیں تھا پیانو نہیں تھا لیکن اور اپنے کچھ انداز وہ کہتے تھے اس طرح سے کہ سر اپنے آپ باندھتے تھے جی yeah. थे باندھ دیتے تھے کوئی یہ نہیں کہتے تھے کہ پیلا کالا no, پیلا کالا, کالا جی ہاں تو یہ نہیں ہوتے تھے تو اس میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ ہارمونیم بڑا ہے سب کچھ ہے لیکن یہ طالب علموں کے لیے بڑا عملہ ہے ہاں یہ میں نے مانا طالب علموں کے لیے بہت آسان ہے کیونکہ ویسے تو اگر تمبورے پہ ان کو گانا سکھایا جائے تو میرا خیر دو چار پانچ چھ مہینے جو لگ جائیں تمبورا سر کرنے میں اور اس کے انداز اس کی گرفت کرنے میں اس میں آپ کو سا ہے اور سا کرنے کے بعد آپ سے کیا کہا جائے کہ چڑی مدم پہ پہنچیے آپ میکینکل ہی طور پر وہ کر دیں گے پھر اس کے بعد آپ کے لیے سہل ہو جائے گا کہ آپ گلے سے بھی کہہ لیں گے تو یہ طالب علموں کے لیے بڑا فائدہ مند ہے قبلہ باتیں تو کرنے کو بہت ہی چاہتا ہے میرے خیال ہے کسی اور صحبت تو اٹھا رکھے باتوں کو کسی اور وقت کی صحبت اب آپ تھک گئے میرے خیال ہے اچھا ایک ذرا سی بات مجھے یاد آئی جی بیان کرنے کا قابل کہ میرے یہاں مشتاق حسین خان میں اپنے لڑکوں کو کہ اکثر ٹھہرا کرتی ہوں ایک وہ تو وہ ٹھہرے تو میں بار ایسوسیشن کا سیکرٹری بھی تھا میں دن کو انہیں چھوڑ کے چلا جاتا تھا کچہری قدمے قدمے کر کے شام کو جس زمانے میں وہ ہوتے تھے تمام لوگ میوزک میوزک لورس آ جاتے تھے اور گانا ہوتا تھا تو میں جو گایا بار سوچویشن میں تو کے سب وکیل لوگ میرے پیچھے پڑ گئے بھائی مشتاق تمہاری بھائی تو آج کل بارش نہیں ہو رہی ہے اور بہت پریشانی پھیلی ہوئی ہے کاشتکار بڑے پریشان ہیں ان سے کہہ کے میں گوا لوں اور میں برس والا دوں میں نے کہا بھائی تمہیں تو کیسے کہہ سکتا ہوں کہ میں برس والا دوں میں کہوں گا بہرحال آج تم آؤ آج گانا ہوگا چلاتے تمام سب لوگ جمع ہو گئے ایک اتفاق کیا میں نے مشتاق حسین کیا مشتاق حسین نے کان پکڑے ارے تو اس قابل میں پرہیزگار آدمی پرہیزگار آدمی باہ اچھا میں ایسا بڑوں کا من چڑھ جن لوگوں نے کہا کہ گانا ہوگا یہ ہوگا میں بھلا اس قابل لیے میاں میاں خدا کے واسطے میرے لیے مت کہنا ہے اس کا دعویٰ نہیں کرتا ہوں یہ وہ خیر ہونے کے بعد شام کو سب لوگ جمع ہوئے وہ مشتاق حسن خانی جا کے بیٹھے بیٹھنے کے بعد ملاریں شروع ہوئے میں بانسری بجا رہا تھا میں بانسری بجایا میاں کی ملار اور قرآن ملار وہ بھی گائے وہ بھی گائے اور تو کچھ ہوا نہیں سب لوگ بادل آ گئے <تصفح> اور سب لوگ بارش ہو جائے گی ہم گھر کو جا رہے <laughs> اور نتیجہ یہاں تک پہنچا کہ جب سب لوگ چلے گئے تو بارش ہو گئی جب گانا ختم ہو چکا مشتاق حسین خر اللہ شروع کیا کام ہے لیکن میں تو یہ کہوں گا کہ میں نہیں کہہ سکتا کہ پوائنٹ آف ویو سے ارے نہیں صاحب تھا آپ یورپ میں ہمیشہ بارش ہوتی ہے جو لوگ رہے گاتے رہتے ہیں تو بارش ہوتی ہے اچھا آدھا بجا رات